کا ایک مجمہ تھا لیکن بے ہنگم نہیں بہت پرسکون کمال کا نظم و ضبط تھا ان میں ان کے بیٹھنے میں ادب تھا سلیقہ تھا آنکھوں میں ایک شوق چھلکتا تھا اور کان الفاظ سننے کی تڑپ دیے ہوئے تھے وہ اس وقت جس ہستی کی بات سن رہے تھے وہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھی ان کے الفاظ میں عجیب سی کشش تھی بڑی مٹھاس اور حلاوت تھی الفاظ کانوں کے رستے سیدھے دل میں اترتے جاتے تھے ان سب کی یہی کوشش تھی کہ وہ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لیں خطیب محترم بڑے دل نشین انداز میں اپنے سننے والوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے آگاہ فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے لب مبارک خاموش ہو گئے ان کی نگاہیں سامین سے ہٹ کر کسی اور ہی منظر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. پھر وہ منبر سے چہروں پر حیرانی تھی ان کی نظروں نے ان کا تعاقب کیا اور پھر عجیب باجرا دیکھا سامنے دو بچے جنہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے لمبی لمبی قمیصوں کی وجہ سے کبھی گرتے اور کبھی اٹھتے ہوئے خطیب آزم کی طرف بڑھ رہے تھے انہوں نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور منبر کی طرف واپس تشریف لے آئے دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور سامعین سے مخاطب ہوئے لیکن اب جو بات ان کے لبوں سے ادا ہو رہی تھی وہ ان بچوں کے متعلق ہی تھی آپ فرما رہے تھے بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے میں نے جب ان دونوں کو چلتے ہوئے اور گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا میں نے اپنی گفتگو روک کر ان کو اٹھا لیا یہ دونوں بچے جنہیں آکائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت کی سعادت ملی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اسانا بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے ضرورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا خٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے جب میں اپنی ضرورت سے جس کے لیے حاضر ہوا تھا فارغ ہوا تو میں نے ارض کیا آپ نے یہ چادر کس پر اوڑھ رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی تو آپ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہا بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے آپ پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی منقش چادر تھی اتنے میں سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ انہم تشریف لائے تو وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے پھر سیدا فاطمہ رضی اللہ انہا حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا پھر فرمایا اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم سے اے آہل بیت ہر بری چیز دور فرما کر تمہیں خوب پاک صاف کر دے اس آیت مبارکہ میں جہاں اسواج متحرات کو مخاطب کر کے اہل بیت کہا گیا ہے وہاں اس حدیث کی روح سے حسن حسین فاطمت الزہرا اور علی رضی اللہ عنہم بھی آہل بیت میں شامل ہیں اسی لیے انہیں اصحاب القص یعنی چادر والے کہا جاتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کے چوتھے سال شابان کے مہینے میں پیدا ہوئے علامہ زہابی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا تذکرہ یوں فرمایا ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دنیا میں آپ کے محت پھول اور عزیز ازان محبوب ابو عبداللہ حسین بن ابیر المومنین اب الحسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قس قریشی اور ہاشمی تھے آپ کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اللہ اللہ ساتویں دن, دن آپ کا عقیقہ کیا, کیا گیا اور سر کے بال مونڈے گئے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما آپس میں گہری محبت رکھتے تھے ان کی عمروں میں تقریباً ایک سال کا فرق تھا لیکن ان کی آپس کی محبت دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جڑواں اللہ اللہ نے خاص طور پر حسین رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے اس بات کی تربیت دی تھی کہ بڑوں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے اور چھوٹوں سے کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں دونوں کی باہمی محبت کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ان والدین کی گود میں پرورش پائی جو آپس میں محبت کرنے والے تھے اور بلا شک والدین کی باہمی محبت اور احترام کا اولاد پر گہرا اثر پڑتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس محبت میں احترام نہ ہو وہ ناقص اور ادھوری ہوتی ہے احترام مکمل ہی محبت سے ہوتا ہے اسی بنا پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اور ان کا ہر حکم خوش دلی سے تسلیم کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نواسے سے دل و جان سے عزیز تھے لیکن سیدنا حسین رضی اللہ انہوں سے انہیں بے انتہا محبت تھی یا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے حسین میری اولاد کی اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے اور یہ کلمات پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التام من كل شيطان وهم ومن كل عين لام میں تم دونوں کو اللہ تعالی کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر ایک شیطان سے اور زہریلے جانور سان بچھو وغیرہ سے اور ہر ایک آنکھ سے جو لگ جائے یعنی بری نظر سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں کلمات کے ساتھ اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید محبت پیار اور شفقت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے گہری محبت رکھتے تھے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مروان بن حکم بیماری کے دنوں میں ان کے پاس آیا اور پوچھا ابو حرا رضی اللہ انہو جب سے میرا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے جو چیز میں نے سب سے زیادہ محسوس کی ہے وہ آپ کی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت ہے ابو حریرا رضی اللہ انہو فور اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں حسن حسین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز سنی آپ نے اپنی سواری کو تیز کیا اور ان کی ماں کے قریب آ کر پوچھا کیا بات ہے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پیاس کی وجہ سے آپ نے پانی تلاش کیا مگر نہ مل سکا آپ نے لوگوں سے پوچھا لیکن کسی سے بھی پانی نہ ملا آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا ایک بچہ مجھے پکڑا دو آپ نے بچے کو پکڑ کر سینے سے لگایا بچہ ابھی تک رو رہا تھا چپ نہیں ہوتا تھا آپ نے اپنی زبان مبارک بچے کے نی میں ڈال دی بچے نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا پھر ہم نے اس کے رونے کی آواز نہیں سنی پھر آپ نے دوسرے بچے کو پکڑ کر اسی طرح کیا وہ بھی خاموش ہو گیا کیا یہ واقعہ دیکھنے کے بعد بھی میں ان سے محبت نہ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام بھی سگنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے محبت اور ان دونوں کا دلی احترام کرتے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شکل اور صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی ان کو دیکھ کر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی کہ وہ ان کے قریب رہیں سیدنا ابو بکر صدیق کیفیت کی یہ تھی کہ انہیں ہر اس چیز سے محبت تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہوتی تھی وہ کہا کرتے تھے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں رشتے داروں سے ملنا اپنے قرابت داروں سے ملنے سے زیادہ عزیز ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی دونوں بھائیوں کی بہت عزت اور توقیر کرتے ان سے پیار کرتے انہوں نے جب وظائف کے لیے فہرستیں تیار کروائیں تو اساب بدر کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی پانچ ہزار مقرر کر دیے ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کے پاس یمن سے چادریں آئیں لوگوں میں چادریں تقسیم ہو گئیں اتنی دیر میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے وہ چادروں سے محروم رہ گئے تھے ان کو چادروں سے محروم دیکھ کر سیدنا دنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ غمزدہ ہو گئے انہوں نے اسی وقت یمن کے عامل کی طرف پیغام بھیجا کہ فورن یمن کی دو چادریں بھیجو عامل نے جلدی سے چادریں بھیجوائیں چادریں آتے ہی آپ نے دونوں کو پہنچا دی اور فرمایا میرا دل اب ٹھنڈا ہوا ہے یعنی میرے دل کو اب سکون ملا ہے حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا آپ معاویا رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دروازے پر تھے مجھے دیکھ کر وہ واپس واپس ہو گئے میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور کہا میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں کہا رہے میں نے کہا امیر المومنین میں آپ کے پاس آیا تھا آپ معاویہ رضی اللہ انہوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تھے اور عبداللہ دروازے پر تھے وہ واپس ہوئے تو میں بھی واپس آ گیا عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا آپ عبداللہ سے زیادہ اجازت کا حق رکھتے ہیں جب کبھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہونے لگتے تو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کی سواری کی رکاب تھام لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے ایک نعمت اور اعزاز سمجھتے تھے عزار بن حریس اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امر بن آس رضی اللہ عنہ کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے ان کی نظر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا یہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو زیادہ محبوب ہے جب کبھی حسین رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے لوگ سلام کے لیے ان کی طرف ٹوٹ پڑتے ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا صحابہ کرام رضی اللہ کی یہ محبت ان کے بچپن سے لے کر بڑی عمر تک یکساں انداز میں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھتے تھے سیدنا دناہ رضی اللہ عنہ کی ذاتی زندگی عبادت پختہ ایمان اور تقوی کا بہترین نمونہ تھی وہ بہت زیادہ روزے رکھتے حج ادا کرتے آپ کی دعاؤں اور عبادت کے دوران عرض و نیاز سے آپ کا تقوی بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے آپ اس طرح اللہ تعالی سے مناجات کرتے اے اللہ تو ہی ہر مصیبت میں مجھے ثابت قدم رکھنے والا ہے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں ہر تکلیف کو دور کرنے والا ہر نعمت عطا کرنے والا تو ہی ہے جس کو تو تکلیف دے دے اس پر احسان کرنے والا بھی تو ہی ہے اے میرے تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں مجھے شکر کرنے والا نہیں پایا مجھے آزمایا مجھے صبر کرنے والا نہیں پایا تو نے میری ناشکری کی وجہ سے مجھ سے نعمتیں نہیں چھینی اور نہ ہی میری بے صبری کی وجہ سے میری تکلیف ہمیشہ رہنے دی آپ کی دعائیں اس بات کا مظہر ہیں کہ آپ کی نظر میں بزرگ برتر ذات وہی ایک ہے وہی نفع و نقصان دینے والی ہے زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے اس واضح حقیقت کو پانے والے کی نمازیں تسبیح و تحلیل غرض تمام عبادات خلوص نیت اور خوشو و خزو سے بھرپور کیوں نہ ہوں گی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخی تھے جو بھی ان سے سوال کرتا اس کو اتنا دیتے کہ اس کی فقیری ختم ہو جاتی تنگ دستی نٹ جاتی ایک دفعہ ایک سائل مدینے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آن پہنچا اس نے دروازے پر دستک دی اور اشار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے جس نے تیرے دروازے کی کنڈی کو حرکت دی آج نا امید نہیں جائے گا تو سخی ہے تو سخاوت کی کان ہے تیرے باپ نے فاسقوں کو قتل کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے سوالی کا سوال اور شیر کانوں میں پڑے تو اپنی نماز مختصر کر دی اٹھ کر سوالی کے پاس گئے اس کی مفلوک الحالی دیکھی چہرے پر فاقے کے آثار نمایاں تھے پلٹ کر گھر آ گئے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور اس سے پوچھا خرچ کی رقم میں سے تمہارے پاس کیا بچا ہے اس نے کہا دو سو درہم جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے کہے ہیں آپ نے فرمایا انہیں لے آؤ جو آ گیا ہے وہ ان کا زیادہ حقدار ہے کمبر درہم لے کر آیا تو آپ نے درہم اس سوالی کے حوالے کر دیے سیدنا حسین رضی اللہ انہوں کا معمول تھا کہ کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے حتیٰ کہ شعرا کو بھی عطا کر دیتے آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے شعرا کو مال دینے پر ڈانٹا تو آپ نے جواب دیا بہتر مال وہ ہے جس سے عزت بچ جائے بہادری شجاعت اور ثابت قدمی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے نمایاں اور صاف تھے ایک دفعہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں چاہتا ہوں تم کہ تمہاری حوصلہ مندی سے کوئی حصہ مائے مائے مجھے بھی مل جائے حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں مائے مائے مائے کہ آپ کی قوت گویائی مائے فساحت و بلاغت سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لشکرسطم دنیا کی طرف جا رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس لشکر میں مجاہد کے طور پر شامل ہونے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ انہوں سے اجازت طلب کی اور ایک عام مجاہد کی طرح اس لشکر میں شامل ہو گئے جہاد کی پکار بلند ہوتے ہی ہر چیز بھلا کر لپیک لپ کہتے ہوئے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے سیدنا علی کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سے دست بردار ہو کر اتحاد امت کے عظیم مقصد کی خاطر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے سے ابتدا میں اختلاف رہا لیکن پھر انہوں نے تسلیم کر لیا یہ اختلاف یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کی خلافت پر بھی ہوا اور انہوں نے یزید کی بیت کرنے سے گریز کیا یہ صورتحال دیکھ کر عراق کے شہر کوفے کی عام شخصیات نے سیدنا حسین رضی اللہ انہوں کو خطوط لکھے کہ ہم آپ سے بیت کرنے کو تیار ہیں آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے جب آپ نے کوفے کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو امرا نامی ایک خیر خاں آپ کو خط لکھا خط میں اس نے سیدنا حسین اللہ کو ان کے ارادے اور اس کے انجام کی ہولاکی کا احساس دلایا اور یہ بھی لکھا کہ آپ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں اس نے یہ بھی لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ انہا سے فرمایا آج میرے گھر میں وہ فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا اور اس نے کہا ہے کہ حسین قتل ہوں گے اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی دکھا دوں حسین رضی اللہ انہوں نے یہ پڑھ کر کہا پھر لازمن وہی میری قتل گاہ ہوگی جب سیدنا حسین رضی اللہ انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہا نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں اس قوم کی طرف جس نے آپ کے والد کو قتل کیا آپ کے بھائی کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بولے میرے نزدیک مکے میں خون خرابہ کروانے سے بہتر یہ ہے کہ مکے سے نکل جاؤں عبداللہ بن عمر وزی اللہ عنہما مدینہ تشریف لائے تو انہیں خبر ملی کہ حسین وزی اللہ انہو عراق کی طرف چلے گئے ہیں عبداللہ بن عمر وزی اللہ عنہما فوراً پیچھے گئے اور دو راتوں کے فاصلے کا سفر طے کر کے ان سے جا ملے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں فرمایا عراق جا رہا ہوں اس وقت آپ کے پاس اہل عراق کی طرف سے لکھے گئے خطوط کے پلندے تھے آپ وہاں نہ جائیں سیدنا حسین رضی اللہ یہ ان لوگوں کے خطوط اور بیعت کے ثبوت ہیں عبداللہ اللہ رضی اللہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ حسین رضی اللہ انہوں کو کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں لیکن ناکام رہے بلاخر انہوں نے حسین رضی اللہ انہوں سے معانتا کیا اور فرمایا اللہ کے سپر شہادت آپ کا مقدر بن چکی ہے عراق کی پرزور دعوت اور ان کی بیعت کی بنا پر سمجھتے تھے کہ انہیں لازمی وہاں جانا چاہیے لیکن اہل کوفہ نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا انہوں نے بد آہدی کی کربلا کے مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا آپ نے اس موقع پر تین شرطیں پیش کی اول یہ کہ مجھے کسی بھی اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں جہاد کرتا رہوں دوسری یہ کہ مجھے واپس وہاں جانے دیا جائے جہاں سے آیا ہوں تیسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو میں اس سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا لیکن وہاں موجود یزید کے سپاہیوں نے اپنی باتوں پر اصرار کر کے آپ کی عزت و خودداری کو چیلنج کیا جس کے کی نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چمنستان نبوت کے پھول نوجوانان جنت کے سردار نے شہادت کے راستے پر قدم رکھ دیا انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا تھا اس کا دفاع کرتے ہوئے موت کو قبول کر لیا بلاخر اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا نہایت الم سانحہ پیش آ گیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے یوم آشورہ کے دن سیدنا دنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا کیا شہید کرنے والوں کے نصیب میں ضلعت اور رسوائی لکھی گئی یہ شہادت ان کے خاندان کی کوئی پہلی شہادت نہ تھی وہ اس راہ پر چلنے کے ہمیشہ خواہش مند رہے وہ اور ان کے بھائی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں اس سرداری کا تاج بھی ان کے سر پر اس لیے چمکا کیونکہ نانا دنیا کے بہترین انسان تھے ان کی تربیت اور رہنمائی ہی نے انہیں یہ بلند مقام عطا کیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چند فرمودات رہنمائی کے لیے پیش خدمت ہیں جس نے سخاوت کی وہ سرداری حاصل کر گیا جس نے بخیلی کی اس نے ذلت کمائی سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اپنی ضرورت کے باوجود دیتا ہے سب سے بڑا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو سلا رحمی کرے جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلا دے گا اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سخاوت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو ہدیے اور اطیات سے تعریف کماؤ اور جان رکھو کہ نیکی تعریف اور نیک نامی کا سبب اور اجر کا ذریعہ ہے